بسمیلحیم اریف لوكو ابو لو وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے علف لام میم کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیا جائیں گے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 کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے جو فیصلہ یہ کرتے ہیں برا ہے من كان يرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ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 جالمی اور ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں پچاس برس کم ہزار برس رہے پھر ان لوگوں کو طوفان کے عذاب نے اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا إنما تعبدون من دون الله أوفانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون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 النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ان اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر کس طرح اس کو دوبارہ پیدا کرے گا یہ اللہ کو آسان ہے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 و اولائک و اولائک لهم عذاب اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا کیا نہ جواب قالوا أو حرقوه الله من النار إن في ذلك کو لقوم يؤمنون وقال و اتخذتم من دون الله سن بینک فیلحایا دنیا کم کی می بابو لو بَعْضُكُمْ باب اما اوا کمن کمن کن سوری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 اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ فآمن له الموت وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم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 بے شک وہ غالب ہے حکمت والا ہے اور ہم نے ان کو اسحاق اور یاقوب بخشے اور انہی کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب رکھ دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلح عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ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 لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نسرت عنایت فرما وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا قَالُوا إِنَّا مُحْلِكُوا أَهْلِ هذه الْقَرْيَةِ نومی ہے نو پال پالو نہ نو عالم بین فی ہے لنو ن جینت ہوں کی نت مین الابری اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے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 اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے نہ خوش اور تنگ دل ہوئے فرشتوں نے کہا کچھ خوف نہ کیجیے اور نہ رنج کیجیے ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی على هذه القرية رجزا مِنَ دل بِمَا ترجمین وق نم آئی ن تل قومی آپ لو ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بد کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ وَارْجُ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْفَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا حالانکہ وہ دیکھنے والی لوگ تھے وقارون وفرعون وہامان ولقد جاءہم موسی بالبینات فاستکبروا فاستکبروا فی الارض وما كانوا سابقین فکلاً اخذنا بذنب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 اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ مثلا الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان ان وهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے کاشی اس بات کو جانتے ان اللہ يعلم ما يدعون من دونه من شی وہ انفی زلی کلنی یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں خا وہ کچھ ہی ہو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 نئی ہوں کم و نو للکتا چین ہوں ملک مین و ملا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 اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض ان مشرق لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو ہیں ہی کافر وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه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 ان کے سینوں میں محفوظ اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں وَقَالُوا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَن